والسلام صل وسلم على السيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المر قومي لنصدق ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها يبقى. آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلاد وسلام حبیب اللہ سارے دوست لوک شوق نال بلند آباد وسلاد خاتم والے خاتا محمد والا عالک واب سید یا مکین قلوب کلو بل معینے سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم آج دیے روحانی محفل گلا منڈی فیض آباد کے اندر حاجی محمد یوسف صاحب اور جناب محمد جمیل احمد صاحب دے معاونین کی کوشش کے نال انعقاد پذیر ہے محفل دنوام اور موضوع جناب نے پڑھیا سنیا اسلحے معاش نہ فقیر نے بھی اسے ہی موجود ہوتے جناب چند کڑیاں مخاطب رہنا دعا ہے خدا بند خدوس جلا والا بندہ ناچیز دی اصلاح فرماوے اور اس موضوع ایسے مؤثر انداز کے نال پیش کرنے دی توفیق بخشے کہ باقی اگر چے نہیں تو جتنا حاضرین نے وچوں، کافی حضرات اسلاح ہو جائے گرامی معاشرہ دو قسم کا ہوں ایک معاشرہ ہوں قدرتی جنگل کے پہاڑوں کا سمندروں کا وہ جس طرح لبارک و تالا پیدا فرمایا اسی طرح رہنے او وہ عمل دخل کوئی دخل نہیں دوسرا معاشرہ ہے مصنوعی قدرتی کے مقابلے بناوٹی جنہوں آخ مصنوئی معاشرہ انسان کے عمل دا اندر انسانی معاشرہ یعنی جس کے اندر انسان رہن گے وہ جے دے انسان ہون گے اویں داشرہ ہوگا انسان جو ہو ان چنگے چنے تو معاشرہ بھی چنگا انسان بیڑے تو معاشرہ بھی بینا ہوگا. اور معاشرے دے اندر یعنی انسان ہواب صحابہ کرام جیسے تو معاشرہ آپ دنیا دے اندر بے مثال ہونے کیونکہ انسان جو بے مثال اگر انہوں تو ہٹ کے انسان پیڑیاں سفتوں والے آن گے تو معاشرے نوار کسی نے بہڑ آسان یہ معاشرے یعنی انسانی معاشرے دی اصلاح کی شانل ہو رہی ہے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 ذمہ داری کہنا دو چیزاں پیدا ہو جان معاشرہ آپ ہی ہو جائے خوف خدا تے فکر آس گل سمجھ آئی نے جنوں آ گئی ہے تو سبحان ہلا چاہتا بس تو تصا اک سبحان اللہ ضرور آکھنا آخنا جہد یقین ہو جائے بھی تمہوں گل سمجھ آئی نہیں تو میں ہمیشہ شو پنج پہ جانا یہ سر سمجھ نہیں بھی لگتی تا بیچارے اٹان روڑے بن کے بیٹھے دو چیزہ نے انہوں کے معاشرے دی سزا ہو جوف خدا فکر سو ہاتھ رسا سر گنڈ علموں بس کریوں یار اکو الف تیر درکنا میرے موجود ابتدا کے انتہا سمجھوئی دو لفظ میں جدو رب دا خوف پیدا ہو جاوے آخرت دی فکر پیدا ہو جائے معاشرے دی سلاح کیوں دیئے اس واسطے ہو جاتی ہے کہ جدو یہ دو چیزاں پیدا ہو جان خوف خدا آخرت دی فکر یعنی مرنا خالق دی بارگاہ پیش ہونا ہر چھوٹے وڈے عمل دا حساب کتاب ہونا سزا جزا ملنی ہے چنگے ہوئے نیکی جزا ملے گی جزا خیر ملے گی جنت ملے گی اللہ کی طرف انعام ملے گا پیڑے ہوئے تے سزا ملنی ہے جس بندے دے دل دماغ دے اندر اے گل بہ جائے کہ مر کے میرا حساب کتاب رب بے بارگاہ ہے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 ع امل آ پی جس انسان کی نیت صاف ہو جائے کیونکہ اللہ سونے دی نظر رہی دل دلہ ولا مال کمبلا کی یمز رولا خلوب کمبنی کم حضور سرور آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تملوں ت مالیاں شکل سہرتوں نہیں وے دلوں ویخلا ہے جدو دلوں رب, رب سونے دی نظر رہ تر سو آڑ دے, دے اندر بندہ مومن دے دل تے رب نظر رکھد جدو دلے مومن ات نظر ربھی رہی ہے تو مومن ننی نیت صاف رکھنی پہ ہر کام دے اندر تقریر ایک عمل ہے یہ نیت خالش چاہیے حج قمل دے وہ نیت خالص چاہی دیئے کاروبار زندگی نے نیت خالص چاہیے جدو نیت خالص ہو جاوے گی اللہ سونے نو راضی کرن دی جدوں جدو گی تے اس انسان مخلص آکھیا جائے گا مخلص بندے دا حال عمل جہا ہے وہ خالص ہے جد عمل معاشرے کے اندر خالص کرن والے بندے دے اس لئے معاشرہ جہرا ہے وہ خالص ہو جاندہ ہے ان کی اصلا ہو جاتی ہے انہوں دو چیزوں کو بغیر ایک آخرت کی فکر خوف خدا تو بغیر کدی کوئی معاشرہ دنیا درد سو سکتا نہیں اور یاد رکھنا خوف خدا فکر آخرت ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبران اللہ تبارک ہوا تالا یہ منصوبہ دے بھجد شہ ان کے, پیج ہے ہے دے کے پیج ہے کہ نے جا کے جمے داری ہوں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 خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنا ہی انبیاء علیہ السلام دا منسبے نبوت ہے کوئی نبی ایسا نہیں آتا کہ نہ کوئی آیا سی پہلا کہ جس نبی نے آن کے لوگوں آخرت تو بے فکر کیتا ہوئے یا خدا تو بے خوف کیتا ہو مہ وغیرے بال بھی تو اج کل بے فکر کر سکتے ہیں کرتے بھی نے خدا بے خوف کو بے خوف کر دیں مگر کوئی نبی جڑا ہے انہیں ان کا کم نہیں کی گلتی کسی پیغمبر کو نہیں ہوئی ہر پیغمبر دی کوشش رہی ہے کہ لوگ دنیا دی نفرت کرائی جائے اور آخرت دی فکر پائی جائے آخرت دی الفت پائی جائے اللہ دا خوف پایا جائے ویخو سید البیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دسو جسل آپ بھیجا گیا اس لیے معاشرہ دنیا کا بدترین نہیں کہڑی <سؤال> <سؤال> برائی سی جی اس معاشرے کے اندر نہ ہونے اس معاشرے کی دے واسطے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو کی حکم دتا گیا ہے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 قوم ہو تے حبیبا فن زر محبوبہ تے حضور صلاح تعالی علیہ وسلم سرکار نے لوگ تو اپنے تبلیغ د عرب دے جڑے بہترین لوگ شمار ہوں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات بے مثال لوگ بنا کیوں اس واسطے کی محبوب خدا نے اندر خوف خدا پیدا کیا آخرت فکر پیدا کیتی کی جنا دے دن لڑائیاں گزرتے سن جنہوں دے دن جناب جنادیاں دیا راتا شراب نوشی اندر گزر دیا سن لوکاں دے جناب لڑائیاں دے اندر درا دن گزر دے ہوں سن جناب گل گل دے قتل دے دے لا ٹھا دے ہوں سن گھر دے کے معاشرے دا کوئی جرم ایسا نہیں جڑا موجود نہ ہوں مگر جدو کملی والے سرکار نو ارشاد پیا مدت حضور اٹھ کے ڈرا شروع کیتا ہے لوکا نو اللہ بے عزاب ڈرایا رجناب قبرو حشر دا خوف پیدا دلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑو ہی لوگ سن جنا جرائم دیا لہن لائی ہوئی سن جڑا کوئی جرم کی ایسا نہیں سی جہاں دن موجود نہ ہوں نہیں لوگ دندر نبی پاک سرکار ڈران دی برکت دے نال نبی پاک سرکار دے فکرے آخرت پیدا کرنے دی برکت دے نال خوف خدا پیدا کرنے دی برکت دے کے لوگوں کا ہر عمل ایسا سونا ہو گیا کہ دے کے دے حسن و جمال کی کسماں قرآن پیا کھا پا کیزگی جناب پا کیزگی تذکرے قرآن پیا کر جناب دے کردار دی پا کیزگی مثالہ دنیا دین دن لگ پئی کیوں اس واسطے کہ انہیں اندر نبی پاک اللہ تعالی وسلم خوفے خدا پیدا کیا ہے یعنی خوفے خدا کی ہمیشہ ہزور گل کرتے سن سامنے کبھی کملی والے نے ان دے سامنے بے خوفی دیگل کی گل نہیں کیتی جن جی کے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الٹا بے خوف ہو جاندے نہ اخرت دی ہمیشہ فکر دی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم قران کھول کے دیکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماوندے نے شیب بطنی حو دو خوا حضور فرماؤں نے شیب بتنی ہخوا تو, مارے مارے مارے فرما ہود و اخوا تو فرمایا مینو سورہ ہود تورہ حود دیا نال والیاں سورتان نے بڈھا کر چڈیا ہے میری گل تو غور نہیں حضور فرما رہے ہیں حدیث پا کے فرمایا شی ہا تو ہا فرمایا سورہ ہود سورد دے, دے نال وال سورتان نے مینوں بڈا کر چڈیا آپ کو پوچھا گیا محبوبے خدا تو یا رسول اللہ وال مبارک کو آ گئے کی وجہ ہے فرمایا سورہ ہود کے نال وال سورتان نے میرے وال چٹے کر چھڑے نے یا رسول اللہ صاحب کرام نے پوچھا امام غزالی فرما نے سورہ ہود کے اندر ذکر قیامت کا آخرت دخرت عزاب کا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں دی تلاوت جو فرمائی تا تاری ہو گیا کہ اس خوف دی وجہ سفید ہو گئے پاوے گنتی دے وال سن اٹھارہ یا انی وال لیکن محبوبے خدا دی قوت جڑی سی وہ تقاضا دی سی کرتی قوت سی آپ کے اندر مگر وال سفید ہو گئے کیوں سفید ہوئے فرمایا واسطے کہ انہ سورتوں دے اندر ذکر آخرت کا آخرت کے عزاب کا آخرت دے خوف دا اس شہ نے فرمایا مینو بڑھا کر چڈیا ہے میرے وال چٹے کر چے نے جڑے چٹے آئے نے اس خوف دی وجہ نے تو غور دیا بندیا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جڑا معاشرہ تیار فرمایا خوف خدا دے نال تیار فرمایا ہوئی سبق پڑھایا یار آیا مانو خوفوسا گم و آ اے گمنا والو بچاؤ اپنے گھر والوں نارا اس اگ تو وکو دوارا جا بالن بندے پتھر ہوسان اللہ سونے دے آجت پڑھ کے وی قرآن تیرے سڈے لئی پورا اتریائی جی خالی وما ارسلنا کئی رحمت قرآن نہیں خالی ولیاں دیاں شان والیاں آیات قرآن نہیں خالی جناب نبی پاک سرکار دے مقام والیاں آیا تاں قرآن نہیں الحمد تو لے گئے وہ ناستی کر جنہ بھی قرآن مجید سارا دا سارا انسان دی ہدایت لئی نازل ہو جائے گل کہ واسطے باقی کا سارا قرآن منسوخ ہو گیا ہے جی شریت منسوخ پچھو نو دے دے نا؟ پورے قرآن نو دیتا ہے چند آیات چانٹ کے رکھ لی بوجھ ہوں نبیا ولیاں کا انہوں نے جی جنا دے چو دے دا. انا قرآن چیات لبنیاں ہوں جی دستا ہے بھائی انہوں نے انہ دے دے اندر اللہ دے ولیا کے دے خلاف تبیاں کے خلاف ہی بول بولے گئے اصان نے تے او آیات چنیا ہوں نے جنہوں کے اندر یہ لکھے ہوگا کہ جناب ساری نظر بھائی نبی پاک سرکار جو آئے تو ساری بخشوا کے مگر خدا باد شریق کی قسم ہے جنا چورے قرآن مجید پیش نہ جائے جنہیں چر جناب خوفے خدا نہ پیش پیدا کیا جائے خوفے خدا دے سبق نہ سنا جان جنا دی فکر نہ چر ہی دی نیت صاف نہیں نی سونا عمل, سنان ہو سک دا تے جدو عمل سنان ہو پیڑے ہوتے آپ ہی پیڑے ہو جاندے نے تے پیڑوں کا ماشرہ پیڑا ہی ہوں چنگا ماشرہ ادو بڑھتا ہے جدو بندے میاں شیرے ربانی نہیں خدا دے خوف والے پیدا ہو جاندے نے اصل امل ادو صاف ہو جدو ارادے صاف ہو خیال ہے بھائی میں ایک مثال دینا دلے چوری دا ارادہ کا جاوے گا کہ چوری کرنے جائے گا بولو نا معلوم ہوا جدھر نیت جائے ادھر بندہ جاتا گا ہے تو بندہ جدھر جدھر بندے ٹر جان گے معاشرہ تو ادھر ہی ٹر جائے گا اس گلے رکھنا ہر او ادارہ ہر وہ مرکز ہر او جگہ ہر او جناب جی تہلیب جس کے اندر خدا کا خوف نہ پیدا کیتا جاوے بلکہ بندیاں دا خوف تے دھر پڑھایا سنایا جاوے رب دے خوف آلے پاسے نہ لی جایا جاوے سمجھ لئے کدھی اس دور دا معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا معاشرہ پاک اُردو ہی ہوندہوے جدوں خوف خدا پیدا ہوئے اور فکر آخرت دی پیدا ہو جاوے اس تو بغیر کدھی معاشرہ پاک ہو سکتا سلطان العارفین فرمان دینے جے رب آتے دو ملد رب نہ تیاں دو تجہ ملدا تا ملدہ ڈڈو مچھیا جب ملدا یار مو منیا تا سسیاں گیڈ جے رب, رب جتیاں ستییا ملدہ تلدہ ٹگیا کسیا رب ان ملی د باہو رب ان ملی بہو اتنی تجنا دیا یا دیا بندیا گور فرما جدو خوف خدا پیدا ہو جائے جدو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے خالص ہو خالص ہو جاندے نے, نے اتوں لے کے تھلے کر ہر بندہ پاک صاف ہو ہر بندہ عمل اپنا سیدا رکھتا ہے کیونکہ میں قیامت پیش ہونا حساب دینا ہے رب سونے جے میریا نیتا میں فرق ہوا بھی رب سونے ویسوں سزا ملنی ہے عمل پیڑا کیتا سزا ملنی ہے خدا دیا بندے آد فرما ہوں تیر سامنے میں دو چار مثالاں کر جی تو پتہ لگ جاوے گا جان جی پیدا ہونا چر بند بندہ ٹھیک بندے دے والا کام نہیں کر سکتا ہاں جی یاد رکھنا ہاوا میں اڈنا انسان کا کوئی کمال نہیں ہاوا پر اڈتے ہیں ہاوا کاڈتے پھر گرجا بھی اڈ لینیا نے انسان کمال धरती दे उते बंदे दे पुत्रा वांगो गुजार के जिंदगी तुर जावे ایس دھرتی جی بندے کے پترا وانگوں نہیں رکایا ہاں جی خدا کی قسم نکاو بندہ رہے کبھی بندہ نہیں جی بن سکتا بندہ جمین انسان بسر کر لے قربان جا متو فرما جب جس جس قوم کے دل وچوں جس جس قوم کے دل جس دے حساب و جس محاشرے دساب کتاب کا خوف نکل جائے اللہ د آخرات خوف نکل جائے وہ ماشرہ کدی نہیں سدرتا ہر جرم وہ پیدا ہو جا ویخ لے سامنے پیچھے جناب مثالاں مثالہ ویخ عیسائیاں دیاں پیچھے مثالاں ویخ ل جدوں نے اے سمجھیا یہودھیا نبیا دیا اولادا اکانولادا سانو کی ہونا ہے اصل تو جاندیا جنت جا گے کہن تم سنا ایا مما دودا کہ اگ لگنی نہیں اگر گئے بھی سہی تو صرف چاند مانگے. پھر اسان جان جناب جنت ہی ٹر جانا ہے یہ نظریہ سمجھے گی حساب کتاب نہیں دینا پینا. او تھے اسی بخشے ہوئے جانے جنت ٹر جا گے اس قوم دی قسم گا ہر برائی کرے گی اور جیڑی قوم ہمیشہ اپنے آپ خوف کی تکڑی تول کے رکھ دیے عمل ہمیشہ سونا ایسا کرتے عمل دے امل رب بھی راضی ہوے وہ مخلوق بھی راضی ہودر وے کلا دیا بندیا کی گل سی ج صاحب کرام کیتا کہڑی گل اندر پیدا ہو گئی سی کیڑی شو سی حضرت سیدنا فاروق فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دورے خلافت سی فاروق اعظم دا دور خلافت آپ سرکار دی عادت مبارک سی رات نو گلییاں دے اندر گشت سن ہاں جی پھر کے پتہ لاندے ہوندے سن کے میری ریاست کے سال دے اندر پئی وسدی اے اپ جناب اک گلی دے وچوں گزرے تے اک ماں دے تھی دا مکالمہ سنیا ماں تھی آپس دے اندر گلاں پئی کردئیے ماں پئی اخدی اے تھیے اس دودھ دے اندر پانی ملا دئیے تھی پئی اخدی اے ماں اے کم نہ کر ماں اے کم نہ کر حضرت فاروق اعظم دی اللہ تعالا انہو سرکار دا دور فاروق آزم کا دورے تے بڑے سخت خلیفے او تے ہونے ستا ہونے اپنے آل اندر مست ہونا ہے کہڑا پیا ویخ دیا دے اندر پانی ملاو تی آخ دیے نی ماں جی امر بن خطاب نہیں تے عمر دا رب تے پیا وے Ha ha ha ماں جی امر بن خطاب نہیں پیا ویخا دے امر پیا وے خدا ہی ہاں جی ماں نے جدو یہ گل آخی ماں ڈر گئی دو دی اندر ملاوٹ نہ کی ملاوٹ دیا شکایت جدو خوف دوب سونے دینی رہے ہر پاسوں سے ہر گل پچھوں ہر دکان تو ہر مرکز تو خوف خدا کڈیا پیا جانا ہے اصا قرآن نو خدا نئی شہ سمجھتے ہی نہیں اسان آخرت نئی شہ نہیں سمجھتے پھر کیوں نہ ہرار ر شاید اندر ملاوٹ ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے جدوں یہ گل سنی اسی سویروئی عمر بن خطاب سرکار نے اپنے پتر نے فرمایا پترا میں تیرے واسطے رات رشتہ لب لے آیا پترا میں ترے لیتی رشتہ لب کے لے آیا پتر نے آخیا ابو جی وہ کہڑا رشتہ ہے ابو جی وہ کہڑا رشتہ ایک گل پچھو رشتہ لبیا ایک گل پچھوں جا نام دیا ناری رشتے لبن جانے اہم تھی ہوے راج کے بئی مان ہوے ساڈے کول آوے تے برکتا ہی برکت ہو پہلو سا کمائی تھوڑی آوے تھی کمائی ود جاوے اے نہیں سوچ دے کہ سفتان والی دھی لیا بھی جہے گھر سفتان والی دھی آوے گی دین اسلام والی دھی آئے گی او گھر ہمیشہ سکھی رہے گا <سؤال> قربان جاو لا دیا بندہ حضرت فاروق آدم نے فرمایا پترا میں تیرے تیرتا لب لیا انہوں نے جی بسم اللہ آبو جی رشتہ کر چڈیا رشتہ کیتا بچی جنہیں رات خدا دوف اپنی ماں ن سکھایا سی دیر اگو بچی پیدا ہوئی اور اس بچیوں حضرت عمر بن ابدل عزیز پیدا ہو او عمر بن ابدل عزیز جلافت دے اندر مثال پی گئی کہ دے کے شیر تگیاڑ دے سن تے منہ نہیں سی مار سکتے ایک دن آجڑی ایک بکریاں پیا چار تے بگیاڑ نے بچہ چک لیا بکری دا لگا لگا لگتا ہے امر بن ابدل عزیز فوت ہو گیا حضرت عمر بن خطاب کا دوترا فوت ہو گیا بکری بگیار جو پی گیا جو جی جو جیوا ہوں تو کدی اج نہ ہوں قربان جاوا لا دیا بندیا گور فرماؤ خوفے خدا دیا برکت نے میں ایک مشال دن لگا استاد ہو دا خوف نہ ہو استاد کا ڈر استاد سر بیٹھنا ان چر تو بندے کے پترا کام کرے گا جو استاد ہٹ جائے تو پھر خوف گیا جے دل چسیا ہو رب مینو استاد نے یہ محنت کی ہوگرد کہ ڈر اپنا نہ سکھایا ہوے ڈر رب کا سکھایا ہو جس استاد نے اپنا ڈر نہیں ڈر رب کا سکھایا نا بچے استاد جتھے مرنی لگا پھرے شگرد ہمیشہ انج بن لوکی آدھے نے واہ بھائی سدکے جائیے استاد تو جنہیں یہ پڑھایا ہے کی خیال خدا دیا بندے آؤ امل ادو سنتے نہیں جدو دے خوف دی بجائے اس مولا دا خوف آ جائے جس مولا نساب دین ہوں جس مولا کریم دے پیش ہونا ہے جن سانو والا تر آلو نہ آؤ میں آئی اے در ان خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صحابہ کرام دے پیدا فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک تو برام تشریف لے لیا بار گلی مدینے دندر پھردے نے پے سامنے ابو بکر صدیق کا گئے پوچھا ابو بکر کی ارد کی کملی والا گھر دندر کھان کوئی شہ نہیں سی میں آ حبیب نبی پاک سرکار دے کول چلنے کولنے حضور تو میں تشریف لے آئے جے حضور نے فرمایا میرے گھر دے اندر بھی کوئی شہ نہیں سی کھان جوگی میں آخیا چلو کسی یار ہل چلنے اس واسطے میں بعد تریا وا اگوں گئے میں یار جا رہے ہیں اگے حضرت عمر بن خطاب آ گئے پوچھا تو کدھر تر چلے آئے عرض کیتی سونے میں اس کام واسطے تریا وا گھر کوئی شاہ نہیں میں حضور سرکار بار گاہ حضور نے دے صاحب مبارک ایک انساری سور وہ ہویلی دن تشریف آئے انصاری نے ویخیا نبی پاک سرکار یار دال تشریف لیا نے انصاری ارد کی یار رسول اللہ تشریف رکھو ہزور میں جناب کی خدمت کرنا وا فورن بک بکر جبا کر کے پون کے نبی پاک پیش کیتا جدو نبی پاک نے ہاتھ واسطے ودایا بکرے وال ہاتھ پہنچیا نبی پاک سرکار سونے نے قرآن سنایا فرمایا والا تو سلو مائے حضور نے فرمایا ہے میرے یار کھان لگے جے دا سوال ضرور ہونا جے ان دی پچھ گچھ ضرور ہونی جے ان دا حساب ضرور ہونا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آبو بکر امر کے اترو کڈے نے بعد اندر بکرہ کھان دیتا ہے پہلا اتھے رب سونے دا خوف پیدا کیتا ہے خدا دی قسم جنا دے گل گل دے اندر نبی پاک سرکار نے اللہ دا خوف تے آخرت دی فکر پیدا کیتی ہے وہی صدیق اکبر ہے جنہیں اپنے, اپنے آپنو ہمیشہ صاف رکھے آئے حکومت بھی صاف ہو کے چلائیے تائیوی اگر دیف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار آپ اپنے دور خلافت دے اندر آپنو جنا جناب بیت المال وچوں حصہ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 پیسہ خرچا لے المال وچوں اپنے گھر دی خاطر تھوڑا تھوڑا کے رکھتی رہی ہوں تھوڑا تھوڑا بچا کے میں رکھتی رہی ہوں وہ کٹھا ہو گیا اج میرا ہے جی اپنے بچوں کوئی میٹھا پکا دینی ہوں حدرت سدھی اکبر نے فرمایا اللہ دیے بندیے یہ سارے پیسے میرے سپرد کر یہ نبی پاک دی غریب امت کا بچیا مالی ضرورت تو جڑا ود گیا وے تے حرام ہو گیا ہے صدیق اپنے گھر دے اندر حرام نہیں جان دے گا بیت چکیا دے مالیا جدوں جناب وفات پائی تے اکبر نے فرمایا فرما کپڑے لور حضور دی غریب امت نو میں پرانیا گا جے رب سونے دی بار گا سدیق نو عزت مل گئی انہوں نے پرانے کپڑے अंदर ही इज्जत मिल जाएगी जे अला सोने की बारग इज्जत ना मिली तो नवे कपड़िया जाड़ कोई नी आगा। आगा। یہ ہے خوف خدا جنہیں عمل تکڑی دی تول دے کر دیتے سن صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قربان جاواں غور فرما تائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار فرماوندے ہوندے سن بیلیو اگر کتا دریا دے دیل تے کنارے دے اوتے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا قیامت نو بغیر مطالبے تے اودا حساب عمر بن خطاب دے کول ہوے گا عمر نو پوچھا جانا ہے کتا پیاسا کیوں مر گیا سی تو تھی اسی واسطے ایک دن حضرت فاروق رضی اللہ اعالا نو حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے پاکی آ رہے ہیں ملک شام دے کے آ رہے نے جنگلوں گزرے بی بی مائی بڑھڑی اپنی چوپڑی دے اندر بیٹھی ہے حضرت فاروق رضی اللہ اعالا نو آپ سرکار اس چوپڑی دزرے تیبی پہ آئیے ٹوٹ پینا امر بن خطاب ہے جی واقع بنیا پھر اپنی امر اپنے جناب ریا پتا میں سڈا حساب کتاب ہی ان پتا کوئی نی ہی ٹینا جناب یہ ہاکم ہوئے عجیب ہاکم بن کے آ گیا حضرت عمر من خطاب رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار دی گل سن سن کے نال بہ گئے دسیانہ میں عمرہ میں عمر بن خطاب آخ دینے اے او دی پیا گل کرنا جیڑا مدینے دے بزار دے اندر مٹی دے ستا ہوئے تے کیسروں کسرہ دے پلنگان دے سون والے بادشاہ دے دل دہل جان دینے جنہ دی دہشت دے عالمے اے در مٹی دے اندر ستا دے دے دے دے دے اے در محلہ وے سون والے کم دے دینے پہ حضرت عمر بن خطاب دی دہشت تو وہ دہشت والا بادشاہ گئے گئے فرمایا بیارا ہوئی بیٹھی ناراض ہوئی ہیں ویخ نا یہ پتا ہی کوئی میں کس سال کے اندر پہ ہوں آپ نے فرمایا الادی دنیا کا بادشاہ ہے ہوں وہی آئی تو ایتھے جنگل بیٹھی ہے بکی बीबी कह लगी जेनू इना पता ही को नहीं तो बादशाह कानू बनिया जे पता कोई नहीं फलाना रहा है तो बंदा कि भुखा पाया बादशाह कान वास्ते बनिया हजरत उम्र हिल गया बीबिया भी तो बीबिया अज तो बंदे मोए मरे ने ना बंदे किसे काम के कोई नहीं खट्टू ان بییا تو سد کے اکل ویس کنی رکھ دی پتا وہ ریا اتے بکھی مرد فلانا بندہ جنگ وہ بادشاہ اگر ہل گئے نی جاری ہو گئے امر بن خطاب نے جناب اپنی جی مبارک وجو خرچہ کٹیا بیبی نیش کیا مگر دسیا نہیں میں مینو عمر دے نال اس بی بی نو بی بی نو آکھیا دس عمر تے بیس راضی ہو گئی ہیں تینوں جو پہنچنا سی پہنچ گیا ہے کہنے لگی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں حدرت عبد اللہ ایب نے مسود ردی اللہ جڑے نال صحابی سن حضرت عمر نے فرمایا ہے ابد اللہ ایب نے مسود کاغذ کڈ لین لکھے بھائی بی, بی کی آخری ہے بھائی حضرت عبداللہ اپنے مسود نے لکھے میرا کن مروڑیا ہوں ممبر رسول تے بیٹھے نے قربان جاوا جنہ دے دل کے اندر خوفے خدا آخرت کی فکر پی ہے کپ سا پیک کرتے ہیں ایتھے ہی اپنے آپ وٹ پے کٹتے ہیں آپ نے فرمایا اٹھ بے لیا میرے کڑ بدلہ لے لے انہیں اٹھیا آپ دا کن مرولنا شروع کیتا ہن حضرت عثمان فرما رہے ہیں او اشدد ذرا زور نال مرود کیوں اس باستے کہ میرے گھڑ بدلہ دنیا میں لیا جا رہا ہے آخرت جنہیں لیا جا رہا نیتے بدلہ میں نو آخرت اندر لینہ پہنا سی اے نبی پاک دو سبک پڑے آسی حضرت عثمان نے ایک وارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جنگ دے ہوتے سرکار کھڑے نے جناب حضور خرماؤں دے نے میرے تو کوئی بدلہ لینہ ہوئے لیل لوے ایک صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ میں تو تو بدلہ لینہ ہے حضور نے پچھ ارد کیتی کملی والے سرکارا جدو اکوارا تُسی مدینے دے اندر تجیب ورماغا سونیا آپ نے میری کند دے اندر اکوارا جناب ہاں جی سوٹی ماری سی حضور اس واسطے میں او دا بدلا لینے اس سوٹی دا اے مائکے دی گل پیا کرنا درا غور نال سن محبوب خدا دی پیا گل کرنا ہاں جی جے دے صدقے کہنات نے بچنا ہے اوہ جے نے نبی پاک سرکار دے جو مبارک دی دھول دے صدقے خدا ہی نے بچنا ہے وہ خدا دا حال ویکھ لے آپ سرکار فرما نے اے میرے سابی آ جا بدلا لے لے حضور تے کانڈ تے مارا سلے میرا پنڈا سی سرکار نے اپنی کنڈ مبارک تو کپڑا چکا فرمایا لے بے آسان کپڑا چک لیے کن تو کپڑا تو تنا بدلا لے لے بدلہ کی لینا بجیا پچھوں جفی پا کے نا تو اوے چوم لیا حضور دی کنڈ مبارک دا بوسا لے لیا حضور نے فرمایا بلی آئے کیوں کیتا کیا عرض کیتی حضور پتہ سی ہوں جان والا ما چاند کڑیاں بعد میں شہید ہو جانا ہے پس ہوئی تمنا سی جانے حضور سرکار دے جس مبارک نونٹ سے لا لو قربان جانا خدا دیا بندے آئے خوفے خدا آئی فرمایا میرے دو بدلا جن لو اور گل سن لے لاشرہ کیں سیدا پہ دی کیں پیاشرے کی ان سلاحی نہ رب دا خوف نہ آفرت دی فکر ستیا کاروبار دی فکر ہے جاگد کاروبار دی فکر ہے نہ رب ستیا جا دے نہ میرے وگوں جاگیا جا دے بلے بھی جے خواب بھی آنی ہے تو سلطان رائی دی فلم ہی سامنے آنی جے حالت بندہ سمے اسے حالج پھر وہی خواب آنے جی خیال دنوں پایا ہوا ہوں جات گزرنی ہے دن اجن گزرنا ہے تو کام بندے کے پترا ہو رہے ہیں <سؤال> میری گل نہیں سمجھ لگی اسی واسطے اج خدا دا خوف کوئی نہیں بلکہ میں عوام کی گل کر خوف کو نہیں رہا <تصفح> <سلام> جے خدا دے خوف نال گل تور بیٹھو تو لے لو ہے چڑھا خوف کی خوف آنے، ڈرائی آنا ڈرائی آنا ڈرونی بلا تو لگ گئی ہیں سارے سے ڈرائی آنا اخشی بخشوائی روح ہاں جنتا سارے سانو بنیا سی فکر وہی پیڑیاں سوچا آئیاں تاں آئی نے بندے کے پترا کام ہو گیا ورنہ خدا واسدہ الاد شریف دی قسم میں گل کا کرنا دیکھو خوف خدا جنہ لوکان کے دلوں میں ما لاما سنتے تقریر واض ان لوگوں کا کی ہوں خواجہ ابید اللہ ملتانی ہوئے ردی اللہ تالانو ہافر جمال اللہ ملتانی سرکار دے خلیفے خواجہ خدا بخش خیر پوری اگو خلیفے سے جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ کبلا عالم نور محمد مہاروی چشتیاں شریف والے خلیفے خواجہ عبید اللہ ملتانی رات دے کی جمعرات تقریر کرتے ہوں سن سجے قلم آلم بیٹھا ہوا ایک دو عالم جید اپنے سجے کبے بٹھا فرمانا بریو ایک کام ہے میں, میں جو تقریر کرسان پورا غور کرنا تقریر تو بعد جیڑی غلطی میری تقریر ہو جاوے تو مجھے دسنا ہے بیات آسان گلتی دو آلم نے بعد جی دسنا حضور تو تقریر دے اندر فلانی غلطی ہو گئی سی آپ نے اگلی جو میرا پھر اپنے مجمے دسنا کہ بےلی وہ فلانی گلتی میرے کو ہو گئی وہ مسئلہ ایج نہیں سی ایسی ایمان نار دسو اچھا بہت کیونکہ اصل سانو اللہ کا پوکھ جو کوئی نہیں اگلے جہان کا پتا جو کوئی نہیں بھی یہ جرم کلت گل کر بین سان کو کہہ دے بھائی یار فلانا مسلا گلت بیان جی تو آسان ہوں جی گلتی من لیے تو ساڈا تو نہ پیر غلطی گلتی نہ مرید غلطی گلتی ہے نہ مولوی غلطی گلتی ہے نہ کوئی غلطی ہے اسے منگا ہی کوئی نہیں نا. ایمان نال دسو جی کسی نہ دئیے یار تو غلط کم کیتا کام کیا میں گلتی یار کوئی ہے گل کرنے والی میرے نا کوئی نہیں دا. جی پیغمبر و نظر ماری نا تو وہ کی آدھے حضرت یونیورسل سلام ہیں لا سب کن تو پیغمبر خدا فرما رہے ہیں تو پا کے میں زالوا بچوں یہ پیغمبر پہ فرما نے جڑے پاک نے وہ اپنے آپ ظالم اللہ دے سامنے پہ کھینتے نے ہو اپنے آپ مجرم نہیں غلطی نہیں غلطی منسوب نہیں آپ خدا دیا سمجھ لے اللہ خوف جو کوئی نہیں ساری انی اکھ ویختی جو نہیں جنہوں رب نے دیدہ تک سن انہوں دا ایک کمال ہمیشہ پاک عمل کرتے رہے مگر ہمیشہ اپنے آپ مجرم ہی دے رہے ताइयों मिया साफ फरमाते ने राती सारी करी करी रोवन राती दारी कर रोवन राती सारी यार करी कर रोवन नींद अखा थी धोंद گلی ہر کہ سبھی نیو ہوائی خدا دیا بندے اگر فرمائے چودھری دا ایک نوکر نوکر باغ کا مالی چودی گیا اپنے باغ والے نوکر نو آخیا انار کا دا دانا توڑ لیا توڑ کے لوا ان کے چکیا ویخیا انار کٹا ہے کہ لگا نوکر نو کےوکوف ہے این سال ہو گئے تین میرے باغ در کر دین ہالے تھی کرے پتا نہیں لگا کہ بوٹا کچا دے کہ مٹھا نوکر ککا مینو باغ کا مالی محافظ بنایا سی چکھ واسے نہیں رکھیا میں اے سال ہو گئے ਕਦੀ دانا توڑ کے چکھا ہی نہیں जादरी दी एक बच्ची शाहनो जमाल ता पैकर वापस आया अपने घरवाली कह लगाओ बड़ा मैं अपने धी का रिश्ता लग लिया घर वाली मैडम साहबानी से बेगम साहबानी से जड़ी आंधी لگی سردیا سائییاں جو تیرا خیال ہوے میرا وہی خیال ہے وہ بھی خدا دیکھو بالو جی بچی نو نوچیا تھیے میں تیرا رشتہ لب لا کہ ابو جی جو تا خیال ہوے تیرا دی ہوے گی پہلو ہی آپ لگے آئی ابے امن صرف ایسا ہی کہنا پہنا ڈیڈی ٹا ٹا میں جا رہی ہوں بیٹے ٹھیک ہے جاؤ خسما کھاؤ تبو پیو بنیا کہ وہ تینوں ہوں پیو بنا پیو تو ادو ہی ہوتا نا جدو پتا ہویری تھی گئی کہڑے پسے جدو پتا ہی کونی گئی کدھر بس ٹھیک ہے جی شام نگ پورے ہونے چاہیے نگ پورے ہونے چاہیے بو جی جو کالا جیڑا باغ دا مالی سی کا ویاہ اند کرتا دویا جیڑا بچہ وچوں پیدا ہو جائے اس مالیسوں جڑا پتر جمع نام حضرت ابد بن مبارک ہے جڑا ابو حنیفا کا شگر دے حضرت امام بخاری کا استاد دعا کر خدا دیا بندیا سانو رب سونا اپنا خوف خوفتا فرما آخرت کی فکرتا فرماے ساڈا رخ کسے کسی ہوسے جانا کسے سے ہوسے زمین سڈیا پھڑے ہوئی نے اور سانو اپنے والے پہ کھچ دیے وہ آدھی ہے چلے آ میرے تکڑ کے نہ چل मैं कीड़िया का घर हां हदीस पा के चाहता अंदर बंदे चाली बार आवाज मार दलन वाले मैं कीड़िया का घर हां मैं वैशत का घर हां मैं अंधेरे का घर हां सोच के चल मेरे अंदर आने ए बहादुर रानी न यमशू नर्द हाओ न میں رہمان دے نے او زمین تے دے جلدے نے آکڑ کے نہیں چلتے زمین دے دے جلدے نے حضرت لقمان اکیم نے اپنے پتر نو وصیت فرمائی حضرت لقمان نے پترا زمین دے آکل کے نہ چلی خدا دیا بندیا گور کرن گار نال سن لائ ہاں جی جنا دے دلان دے اندر خوف خدا ہوے عمل انہوں ستھر تو ستھرا ہوں جہاں د ہو ہو جائے بندے پاک امل <سؤال> ہمیشہ خدا نہیں دی فکر نہیں رہی بلکہ جنہ دے بولے ہوں میں سنیا بڑے تو میری تقریبان بائیمان نات راجا خوف کر اپنا ایمان دا بیڑا لوگوں میں بھی کری جانے میں کہو مرادا لوگ نہیں ڈرایا جنہیں کملی والے نے آنا انبر تو ڈرایا ہے لوکر آنڈ تو تنو تنو پتا لگ گیا کہ نبی پات لیا تو میں نہ ڈرا حدر حضرت اسمانے گنی رضی اللہ سرکار قبر جا کے بہ جانے سن رو رو کے اپنی اتوا دبر پیوں چڈتے سن لوگ نے پوچھنا اس نہ قبر بہ کے کیوں رونا فرمایا بیلیو نبی باغ نے فرمایا دی پہلی منزل کبر ہے جتوں پاس ہو گیا اگوں بھی نجات پا جاوے گا میں اس واسطے اتے بہ کے رونا وا یارانی نیاوے دہاں روے حیرانی عرف دی گل یار آرف جانے آرف دی گل گلف جانے کی جانے نفسانی وہ کری عبادت کچھ کر عبادت کچھ حاصل ہوے ری زایا گئی جوانی اہ نصیب اتنا دباہو جنا مل جا پیری جیلانی بڑا وشور تو کے دودھ میں نہ جائے گا کیونکہ پاک سے دیکھا نہ جائے گا پتا نہیں کتم کھ لے محنت کوئی لگی محنت پورے قرآن کوئی کلام نہیں مل جاب ہونا ہی کون کیوں ہزور ویکے نہیں جان, آجا آجا آجا آج جان نی نی. ان دکھلو جان جان دینا ہی کون محنت حدیث لبھی نشک شریفایا میں شفاط کرے گا فرشت لیا میرے محبوب ہومایا انہے متے دے نشان گا نماز کا جاؤ جہانوں میں یہ تے نمازی اندر بہ دے بے نمازیاں کیا حال نمازی اندر گیا پہ لا میری گدا کی قسم مانا گزالی رام فل نے لکھا ہے اس مولوی کی تکریر جس کی تقریر نار بندے کے دل ولہ خوف نکل جائے فرمایا اس مولوی ناروں زانی ترابی بندہ چڑھا ہے شرابی ہے کیونکہ وہ مجرم ہے جرم دار ہے لیکن لوکا نو گمراہ تے نہیں کر رہا نو اپنا عمل اپنے نال رکھی پھر دا پاوے گا پیا لیکن یہ مراد اپنا بھی پٹا پہ جا نو بھی رب تو بے خوف پیا کرتا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی سرکار مولا علی خلیفے نے آپ تو پوچھا گیا ہزور اکے میں جڑا جہد جی کو بیٹھیا میں مینو خوف دو جی نال میروں نہیں رہا دجا ہوے جہنا وا تو میرے ایسا ڈر پی جا کہ سنبھالیا نہیں جانا آپ نے فرمایا بے لیا اندھے جی بھوے جہا اتے تینوں بے خوف کرے تو اگے سارے خوف پا دے ان چنگا ہی اتے تینو خوف چا کے اگلے جہان دے امن چ رکھ دے تاری جا جی خوف پا اگلے جہان کا تینو امن دے دے جڑے ایتھے امن دے نے. اللہ حدیث پا کے رب حدیثی اللہ قسم کھا کے فرما ہے فرمایا دو امن دو خوف نہیں کٹھے کرانگا. کسے کسی اندر جیڑا آئی تھے مطمئن روے گا نہیں ڈرے گا میرے تو اگلے جہان دے نک ڈر پاما گا ہوندے کل سمالے نہیں جانگے اور جیڑا آئی تھے میرے تو ڈر دا روے گا راب باندے اگلے جہان نو مطمئن کر دیا انہیں سوچ لائے ایتھو دا خوف چنگا ہی کے اگلے جہان دا خوف چنگا ایتھے جی بے خوفوں مانگے دے اگلے جان دے خوف پہ جان گے۔ اتنے جی اللہ کے ڈرچ رواں جہان دے اندر امن ہوگا آن میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد چ نکلا ہے جی کردا مسجد اندر اللہ اللہ کر فرمایا یہو جی نوجوان نو قیامت والے دن رب سونا اپنے ارشد فرما جدو سارے ڈر دے اونگے او امن دے اندر ہوے گا اللہ سونے دے عرش دی چھا ہےٹھ گا اور فرمایا اے کو نوجوان جوان دے دل دے اندر اے نہ خوف اے کہ او نو ایک عورتوں سنو جمال والی برائی ور بلاندی ہے مگر واں کہدا میں رب تو ڈرنا واں میں رب سونے تو ڈرنا واں فرمایا اے ہو جے نوجوان نو بھی رب فرماوے گا قیامت نو آ جا میرے ارشدی دی چھا تھلے بیٹھ جا سبحان اللہ تے سورج ہوپڑا تن ہر بندہ ننگا کی برا ہر نگا ہو پوچھا گیا یا رسول اللہ موڑے دوڑ سطر ویخنا تو بری گل ہے فرمایا میرے دل اس لیے کسی نے ہوش ہونی ہے نال فرمایا بندہ پر کوئی سر نہیں ہونی میرے گھر کھول دے پانی ہونے واگ پسینا ہوگا یہ سال کے اندر تڑپے کی مغلو خدا دی مگر اللہ بندے گو آ بندیا من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرما ہے جڑے میرے اگے کھلون تو دے نے انہوں واسطے میں دو جنت بنائیاں نے کنیا جنت میں جان بنایا اگلا کہ اگلا کہتوت کدو پیدا ہوا قسم کر گیا نہ جڑا مومن ہوں وہ جہان نہیں جنہ اگلے جہان تے یقین رکھدا جگلے جہان سے اصا اگلے جانو تو کچھ سمجھے کونے نال گل کرو تے وہ جناب نک نو پہ جی تو بخشا گیا بخشا گیا میں کولے کے نال جواب دے دوں تو بخشا گیا بخشے جانا مراد کہ میرے ویاہ ہوا میں بخشا گیا بخشا جانا اتنے ویاہ دے کے نہیں کہہ سکتے کہ جناب مرد جو جنت جائے گا تو بڑھی بھی جر جائے گی یہ لے خدا بھی قسم کر کے آنا میں ایک موٹی جی گل تک اپنے اندر چاتی مارو سان اپنا مواسپا کرنا چاہیے آ سب ان سب انب لال کو آ سب اگر عمر فرما نے اپنے آپ کا پہلا حساب کتاب کر لو پہلا حساب کتاب کر لوگ رہی آجا بہد اللہ ملتانی سرکار امپو لال ہے کپڑے پہ سن سڈے اندر کوئی گل ہی کونی سن میں اپنی گل کرتا کپڑے پا پر ہو جانے نا توٹنا نہیں رومال بنا بٹوانی پکا جی جے نا پھر دیوے کی وٹ بنا دفاع پان لگے تو گھر اندر سامان کھلنا رشتے دار آخیا بھی آ جے دو پتر تھے تھی تھی نائی ویا کر دے چنگا سی یہ ہال چاہیے زندگی گزاری آپ فرماؤ لگے بھائی اللہ کے بندے ہو جی یہ رب دونوں رب کافی جی تے میں نا واسطے کیوں چھڈ کے شیطان شیتانا میں چھ کے جا کاغذیا اپنے کفن دے رکھا پوچھا حضور راہ کی رکھا دے فرمایا فرشت حساب پیش کرنے دی لوڑ نہیں پہنی. میں اپنا کھاتا لکھ کے جا رہا ہوں. میں کی ہے کی پیتا ہے کی کیتا ہے میں نار لکھ کے جانا پیا فرشتوں میرے نام عمل پیش کرنے دی لوڑ نہیں پہنی ہوما کر کے لی پولی ٹھوکا ٹھاکی بھی ہو جائے اس وقت کہی خدمت ہو سکے ادا دیا بندہ والدین دی شان سے اس پتر میں جہی گل لائی بیٹھا ادھر سے دیا ہی کوئی والدین ادب تیو نہیں کرنا جنہیں خدا رسول کا ادب ہے <سؤال> او گل تو اتے آ گئی جنہوں رب کا خوف نہیں انہیں ماں پیو کا دا ڈر کی رکھنا ہے. <سؤال> کیوں ماں پیو دحترام دلہ رسول نے آ کیا؟ تے اللہ رسول دا خوف گا تو ماں پیو کا بھی لحاظ کرے گا تے جی رب رسول ٹکے جنا نہیں جانتا کی؟ کی لحاظ کرنا ہے؟ حضرت با جدید رضی اللہ روی اللہ لو جی دل گندر خدا دا خوف سی ادھی رات ماں نے آخیا پانی لیا گلاس پانی کا لے کے آئے ماں سو گئی گلاس لے کے کلور ہے سور ہو گئی آکیا پال اتے کھڑا درد کی ماں میں ڈر گیا وا پھر ماں میری پانی مگے گی مین پہنچا دیر ہوگی پھر دوبارہ منگنے نہ پوے میں سر دے لے کے کھلو گئی سر دے لے کے کھلو گیا ماں نے آخر مولا کری ماں میرے پر دیا جنزل اڑ گئی نے مولا ساریا کھول دے با جامی فرما نے اس دعکے جڑیا منزل میرا اڑیا سن ساریا کھل گئی حل ہو گئی اللہ دیا بندی آئے جو سرت پانی لے کے کھلو تے نے خوف سی خدا واد اولا شریک دا او والدین سن لے تونی والدین پڑھنے آئیں یا پڑھنے آئیں خدا دیا بندی آجے چانے میری اولاد میری فرما بردار تابیدار ہوئے پہلو رب رسول دا تابیدار بڑھا لے جی ماں باپ دے تابے دار ہوں پہلو رب رسول فرما پردار ہو جنا رب رسول کی پرواہ نہیں کرنی ہونا کدی ماں پیوتاد کی پرواہ نہیں کرتے ہاں کدی کا لحاظ رکھتے رکھنا او پہلو رب رسول کا ہی لحاظ رکھتے ہوں اصل اصل بنیاد یہ ہوئی ہے یہ اندر تو عمارت جڑی وہ ڈگی لگی جائے کسے پاس خیر دی امید نہ رکھو سولاد تو جو اندر خوف خدا نہیں نے ہے بچہ جم گیا ہی نا ان حساب ہونا ہے سب کی بڑی ویمت ہے یہ دو چیزاں بچپنے تو ہی پا دے مار کٹن تو بغیر احساس پا دے تو برائی دوں پہلے احساس ہو گئے کہ نی بھی ہوں برائی برائی تو نفرت کری بھی ہے اور نی کرنی ہوتی ہے نی اچھی ہوتی ہے برائی بھائی شاید یہ بچے احساس پا دیں جی چوکھا ہوتا جائے اس نفرت برائی بدا آدھے دل کے اندر کہ برائی نو انج سمجھے جی ٹٹی پخانا ہوں تے نیکی نو خوشبو وگوں گل آئے جے بچے دے اندر احساس دل دے اندر مضبوط ہو جاوے نیکی تے جائے نی بی جا بچہ تیرا بھی پرما بردار ہوڈے دا بھی احترام کرے گا قرآن دا بھی ادب کرے گا معاشرے دے اندر جتے بیٹھا ہوگا الاما نہیں داگا ماں پیو خیر یہ چھوٹے دین گلیں مٹے زہن تھی پتر میرا آزرگ سا سنتے ہیں وہ آگے آ یار مول صاحب میرے ایک پتر پر وہ سارے بہت آدمی پیرہ دکھا جدو ہی واپس آوے گا یا انہیں قتل کیا ہونا یا کسی کا مک ونٹیا ہونا کسی کی بال کوئی نہ کوئی کر کے ہی کام آیا ہوتا ہے وہ اپنے اللہ بھی مہربان وڈیا دے پیرا دیا ایک, ایک سا پی نکھٹو نکل گیا رکھ لی مسیت مل جی آلہ دی پی چل کر جی وہ اندر دلری والی تو شاہی کو نہیں دیکھی جاتیا ہونے جا پہ بن جائے پترا کے کام کرے تو سے آئی پوچھو جہاں کوئی مار کسی توڑ آئے یا اپنی توڑا آئے نک وے یا وٹا آر آخر جا رہا گل تو ہوئی نا خاندان uh, ہو کی جی اولاد تو پھر تو رکھے بھی تو ماں پیو کا احترام کرے گی دعا کرو واہد لا شریق مولا میں اکن چھ لوے نا کافی پینڈے جڑے دور والے نے ہو جانے سہ مندل جڑیاں نے نا اور وہ سوکھیاں ہو جان گیا جی ان کے ذہن چ رکھ لو مجھے اور موجود مہمانوں کو واضح کریں خوشی اور سننے کا نکاح ہو سکتا ہے یہ فتوے دیا کرنا کو لمبا کو فتوے برتا اور سوال لے مدارے سیکھیں کہ وہ جہے خوشی کو نکاپ لانے امام ہنی ہے جن کے بارے میں تم نے جنگ بھی لڑی کو حضرت پوری کرنا بیٹھے ہیں کیا پھر تھوڑی امام حنیف پیدا ہوئے مسئلہ ہمارے پہ محمد بن انفیا محمد امام حنیف نہیں محمد بن انفیا آپ پرماتم اللہ قرآن حدیث مسئلہ بارے میں کیلمی نافذ قرآن بھی ہو امام بھی ہو امام کو مدرس بھی ہوگئے لوگوں کو سود پر دولت دے سود کا کاروبار کریں اس کی امامت تک کا فائدہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑنے جائے گا مسلمان ہے سود حرام کوئی کھا آلم کھاے یا انپڑھ کھا یہ آلم دکھا ہوتا مطلب بھی جڑا امام خطیب نہیں ہو سود کھا سکتا جڑا امام سود کھاے ان پیچھے نماز نہیں ہوتی تو جا پھو کھائی کھڑا ہے بےمان بکت دی رکھی ہو جی پیچھوں ہی ہوجے بائیمان کھڑے نہیں تھے اگوئی ہوجتا امام کھڑا ہے تو مڑ کی نو مرو جی وجہ رواں ہوئے فرشتے جی وجہ مکت دی وہ رفج دان کے بارے میں بکل میں بت رکھنا کی اتنی شادت ہے یا نہیں لکھ والے بھی بڑے ساتے ماڑے بندے رفا جدین بارے بوتاں دی کوئی گل نہیں ہے کرفا جدین جڑا وہ صحابہ ہے کم کردے کرتے سن کئی نہیں سن کرتے جڑے کردے سن وہ بھی برحق نے جڑے نہیں سن کرتے وہ بھی برہٹ ہیں رفا ج کوئی مسئلہ چھگڑا نہیں نال کوئی جگڑا اہل سنت والا ہے وہ تازی میں مستقاس ہو سک رفا جدین اور پاک کرتے ہیں ساڑے پیر امام غزالی امام شاخی رفا دن کرتے ہیں سارے امام کرنا کر کیوں اس واسطے کہ انہوں دا عقیدہ اہل سنت وا جماعت والا گل ایمان سے عقیدے کی یہ نماز لگا رہے بےلی نماز رفا یادین پڑھتے ہیں تاظری میں مستفا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے اپنے رنگا سمجھ دور یہو جا لو اگر وہ اپنا عقیدہ چڑھ دیں قیتا ہے سنت والا رکھ اور رفا جدین نمال پڑا چی وہ پچھے پڑ لگے گا سمجھ آ گئی نہیں آئی امام شافی کے پچھے عملیا کے پیچھے ساری ایک پتا ہے مالکیا کے پچھے ساڑی ایک پتا کا ہے یہ مسئلہ جمعہ کے دن اطاعتی زور اطاعتی احتیاطی زور کا سبوت ہے ضرور ہے لیکن صرف علماء آستے عوام واسطے کوئی احتیاطی زور نہیں ہے مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے بے نماز جو عید والے دن بھی مسجد میں نہیں جاتا کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے لہٰذا ادا فرض ہے میرا مسلمان مرے گا پاؤں ساری لے گا بڑے نماز مسلمان وہ صرف جہاں بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا جناد تحدید ڈرانے فرمایا تاکہ عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے عورت کا نکاح کی مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائے نکاح پڑا نکاح پڑا مرد گواہ ہو اپنے منہ گوا کے میں تین نکاح انہیں آپ قبول کیا گواہ نکاح ہو جانے مسئلہ ہے نہیں نکاح عورت نکاح پڑھا سکتی جی پڑھا دے گی جائز تسی جا کے لکھے کسی بھی گیر اور لیا آ بھی نکاح پڑھا دیں تسی تھی رسے پڑاؤ ہوتے اور کسی بری کوئی سوال ہوس دتا ہے بھی احتیاطی لوڑ جی وہ دے واسطے نہیں جمے تو بعد زور دی نماز پڑھنی جمعہ پڑھ کے چار سنتیاں وقدار دو فرد ہوتے ہیں جمے دے پھر چار سنتوں پھر ہوں جمے دیا وقت ہے جی اگے دو رکھات نفل نے سنتا سنتا نہ ہی پڑھو نفل پڑھ لو نہ پڑھو تاری مرضی کی گل ہے بارہ لے چار دو فرد نے چار پہلے نے ہاں جی یہ ضروری پڑھنے والے یہ جمعہ عوام دو تے ضروری ہوتا ہے اس طرح پڑھنا عوام دور یہ سیاسی جی بالکل جد نہ پڑھے ہاں جی ورنہ وہ اس ایت غلط اہمیت پلا ہو جاتے ہیں غلط نظریے کہ شاید جا جمعہ کوئی ضروری نہیں ہونا جمعہ فرد جمعہ دی پردیت ہے انکار نہ کر بیٹھنے اس شخصیت بچنے کو نے فرمایا جو صرف نماز جمعہ آدھار کروا کرم نے خواس اولیاء میاں شیر بالم لال اولی خام اور جی خواس ہوں وہ احتیاطے عمل کرنا ہوتا ہے وہ ایک اور بار دعا ہے الحاج محمد یوسف صاحب بانی محفل ہے آپ اور مامے خاص جناب محمد جمیف صاحب جنہوں دوستوں نے اس محفل میں دامے گرمی سکھنے کرنے بخشی لبو لال امیر مولا ان جہاں جنا نے جہے تشریف لائے لگر پانی اللہ پاس بڑا پیار ہوا لنگر کھا کے جانا یہ کہ گل کرنا بھی بھائی تو تھی دیکھ اتے رکھو پھر ویکو جرگی ہو بندے کو ایلان کرنا پہ تکریر بھی آ جاؤ بہلی دین سو کھانا کدی الان یہ تو سویرے ہوٹلوں دے اثر ویخیا کرو بغیر الان دو لائن لگی ہوٹلوں کو تو نہیں لگتی لائن اتنے کہلان کر دینا آ جائے تواہی ہے سی آپ باہ لوکھ ہوتی ہے اعلان کی اشتہار کی اوپر اوپر داز یہ صرف دی کرتی یہ سان کلب نہیں ہوتی چیٹ آپ باہر اللہ عمل کی بوتی بخش اللہ سانو بخشتے روڈ دے سب کے اللہ اپنا کھاؤ محمد مار مار سٹ دیا او تیری یاد مار مار سٹ دیا او تیری یاد جدوں نام لیا تیرا وہ ٹلیا بلاو نے جدوں نام لیا تیرا وہ ٹلیا بلاو نے سوکنا کر دو جدوں نام لیا تیرا ٹلیا بلاو نے تلیا ب मार दिया। ओ सुट दियां ने मार मार सुट दिया और वृद्ध जिला कितने